سپین کا تجربہ عرب مسلمان آٹھویں صدی عیسوی میں اسپین میں داخل ہوئے یہاں انہوں نے اسپین کے ایک حصے میں اپنی حکومت قائم کی اسپین کے اس حصے کو الدلس کہا جاتا ہے یہ حکومت نشب و فراز کے ساتھ تقریباً آٹھ سو سال تک جاری رہی آخری دور میں عرب مسلمانوں کے خلاف سیاسی رد عمل ہوا ایک خونی جنگ کے بعد عرب مسلمان اسپین سے مکمل طور پر نکال دیے گئے مگر اب صورتحال حال بدل گئی ہے اسپین کی قدیم تاریخ میں پہلے عرب مسلمانوں کو حملہ ور انیڈر کی حیثیت سے لکھا گیا تھا مگر اب اسپین میں نئی تاریخ لکھی گئی ہے جو عرب دور کے اسپین کو خود اسپین کی تاریخ کا ایک حصہ قرار دیتی ہے اس نئے دور کی ایک علامتی مثال یہ ہے کہ اسپین کے ساحل پر عرب رولر عبد الرحمان عبداخل کا اسٹیچو دوبارہ نصب کیا گیا ہے جو تلوار لیے بظاہر فاتح کی حیثیت سے کھڑا ہے یہ سٹیچو سو چوراسی میں تیار کیا گیا تھا عبد الرحمان ون لینڈ ایٹ النیکر اندلس ٹو دا ایسٹ آف ملاگا ان سپٹمبر سیون in فائیو ہجری دا اسٹیچو واس کریٹڈ ان نائنٹین اسپین میں یہ انقلاب کیسے آیا اصل یہ ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی میں سیاسی حکمراں کا زمانہ تھا اس زمانے میں سیاسی حکمرانی کے ساتھ کوئی مثبت تصور موجود نہیں ہوتا تھا مگر بیسویں صدی میں صورتحال مکمل طور پر بدل گئی اب جدید حالات کے تحت دنیا میں ایک نئی صنعت وجود میں آئی جس کو ٹورسٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے ٹورسٹ انڈسٹری ملکوں کے لیے اقتصادیات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسپین میں مسلم عہد کی تاریخی یادگاریں بڑی تعداد میں موجود تھیں ان کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا کے سیاح وہاں آنے لگے اس کے بعد اسپین کی حکومت کو معلوم ہوا کہ اس کے ملک میں اقتصادیات کا ایک بہت بڑا ذریعہ موجود ہے اور وہ ہے مسلم عہد حکومت کی تاریخی عمارتیں اسپین کی حکومت نے ان تمام مقامات کی جدید کاری یعنی رینوویشن کا کام بڑے پیمانے پر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین دنیا کی سیاحت اند... سیاحت انڈسٹری کے نقشے میں نمبر دو ملک بن گیا اور اس کی اقتصادی سرگرمیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ختہ کے ایک پس ماندہ ملک ایک خوشحال ملک بن گیا یہ کرشمہ ری پلاننگ کا کرشمہ تھا اسپین کے رہنماؤں نے وقت کی تبدیلی کو سمجھا اور اس کے مطابق اثر نو اپنا نقشہ بنایا اس معاملے میں اقتصادی مفادات کی بنا پر اسپین کی متاثبانہ پالیسی بالکل ختم ہو گئی یہاں تک کہ اب یہ حال ہے کہ اسپین میں دوبارہ مسلمان آباد ہو رہے ہیں وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں اس تبدیلی کے نتیجے میں اسپین کے باشندوں میں اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے آج اسپین میں مسلمانوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے جب کہ اس سے پہلے مسلمان وہاں غیر مطلوب انوانٹیڈ بن گئے تھے اسپین کی اس ری پلاننگ میں مسلم دنیا کے لیے بہت بڑا سبق ہے اسی طرح ری پلاننگ کے موقع مصر میں اسی طرح ری پلاننگ کے مواقع مصر میں پاکستان میں فلسطین میں کشمیر میں اور دوسرے مسلم علاقوں میں بڑے پیمانے پر موجود ہیں اگر مسلمان دور جدید کے اس ظاہرے کو دریافت کر سکیں تو آج کی دنیا ان کے لیے موافق دنیا بن جائے گی جس کو اب تک وہ ایک ناموافق دنیا سمجھے ہوئے ہیں موجودہ زمانے کے مسلمان اسپین کے نام سے صرف الحمرا اور خردبا جیسی یادگار کو جانتے ہیں مگر اسپین میں مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑی چیز موجود ہے اور وہ ہے ایک انقلابی پیغام وقت کے حقائق کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے عمل کی ری پلاننگ کرو اس کے بعد اچانک تم دیکھو گے کہ ساری دنیا میں ایک نیا دور آ گیا ہے امیدوں اور مواقع کا دور اسپین کے لیے نئے موافق نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ اس وقت کھلا جبکہ انہوں نے اپنی منفی سوچ کو بدل دیا جن مسلمانوں کو وہ پہلے اپنا دشمن سمجھتے تھے ان کو انہوں نے اپنے دوست کی حیثیت سے دریافت کیا اس طرح مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی سونچ بدلے اگر وہ ایسا کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ آج کی دنیا ان کی اپنی دنیا ہے وہ کسی اور کی دنیا نہیں آج کی دنیا میں وہ اسلام کی تاریخ کو نئے عنوان سے رقم کر سکتے ہیں